لی پوچھنا تھا کہ بچوں کو پڑھانے آتے ہیں علماء کہیں پہ تو انہوں نے عرش کیا تھا سوال پوچھنے کے لیے ان, ان, ان, طرف سے. تو جاننا یہ چاہتے تھے کہ سنت نماز جو پڑھی جاتی ہیں آ, چار رکعت سنت جوہر اثر اور عشا کی اس کے اندر یہ طریقہ اپنانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ دو رکعت سنت کے بعد آ, درود ابراہیم اور پھر جب کھڑے ہوں تو سنا پڑھیں اور پھر مطلب نماز پڑھیں تو اس طریقے کا کوئی طریقۂ کار ہے کیا سنت نمازیں پڑھنے کے لیے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں مطلب دو رکعت سنت نماز چار اکعت کی نماز نیت کر لی چار اکعت جو سنت نماز ہوتی ہے عصر کے پہلے سنت موقع غیر موقع دار جو نمازیں ہیں وہ عصر کے پہلے ظہر کے پہلے ایشا تو اس میں دو رکعت پڑھیں سلام وغیرہ نہیں کرنا درود مطلب جب بیٹھے ہیں جلسے میں تو درود ابراہیم حتیات کے بعد درود ابراہیم पढें پھر کھڑے ہوں پھر सना پڑھیں اور پھر مکمل کریں پوری چار کار چند نماز طریقے کار کا, کا کوئی پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں علما اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں جزاک اللہ خیر جی راجل بھائی شکریہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ کا کتنا اچھا مائک ہے بہت اچھی آواز آنے لگی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جو غیر مقدہ سنتیں ہیں وہ اصل میں دو دو ہی ہوتی ہیں اور اگر چار کی نیت سے پڑھی جائیں تو درمیانہ تشہد درود اور دعا سب کچھ پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں اٹھیں گے تو صبح اللہ سے شروع کریں گے یہ غیر مقدہ سنتیں یا نوافل میں ہیں مقدہ سنتوں میں فرض واجبات میں یہ نہیں نوافل دو سے زیادہ پڑھیں تو اس طریقے سے غیر مقدہ سنتیں بھی نفل ہوتے ہیں ان کو پڑھیں فیس